الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إله من الدين أما بعد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت کن تویب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل, ان يحرب قبل ان يطوف متفق عليه حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی احرام باندھنے سے پہلے احرام باندھنے سے پہلے میں خوشبو لگاتی تھی اور اسی طرح سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی بیت اللہ کا طواف زیارہ سے پہلے دس تاریخ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ احرام باندھنے والے شخص کے لیے غسل کر لینے کے بعد سنت ہے اور مستحب ہے کہ وہ لبیک پکارنے سے پہلے اور احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا لے بدن پر بالوں میں داڑھی میں خوشبو لگانا یہ سنت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگایا کرتی تھی ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے اور احرام سے پہلے اگر خوشبو لگائیں گے تو بدن پر خوشبو لگی رہے گی بالوں میں خوشبو لگی رہے گی تو کیا یہ درست ہے جی ہاں درست ہے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے لیکن احرام باندھنے کے بعد لگانا منع ہے لیکن احرام باندھنے سے پہلے اگر خوشبو لگا لیں گے تو اگر اس کا اثر باقی بھی رہے اور یہ تو بالکل ممکن ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے لگائیں گے تو اس کا اثر باقی رہے گا بلکہ حضرت آشر رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ میں احرام باندھنے باندھ لینے کے بعد بھی خوشبو کی چمک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں دیکھتی تھی تو ایسا کرنا سنت ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح سے طواف زیارہ سے پہلے جو دس تاریخ کو پانچ اعمال حج میں سے ایک ہے اور ارکان حجمے سے بھی ایک ہے طواف بیت اللہ طواف زیارہ تو اس طواف سے پہلے بھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذکر کیا کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرات کی کنکری مار لینے کے بعد ہی خوشبو لگایا تھا اور اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دس تاریخ کو دو اعمال کے بجائے اگر کوئی ایک عمل بھی کر لے تو وہ حلال ہو جاتا ہے ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے سوائے بیوی کے جب تک وہ توافی زیادہ نہیں کرے گا بیوی, بیوی حلال نہیں ہوگی تو اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت معلوم ہوئی تو معلوم اس سے یہ بھی ہوا کہ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگانا چاہیے معذورات احرام میں سے اور احرام کی پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگانا چاہیے اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ ایک میقات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں میں نے تو خوشبو بھی لگا لیا ہے اور میں سلے ہوئے کپڑے بھی پہنے ہوں حالت احرام میں میں کیا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خوشبو کو دھو ڈالو اور حالت احرام میں انہوں نے لگایا تھا نہیں معلوم تھا ان کو تو اپنی خوشبو کو دھو ڈالو اور یہ کہ تم سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے احرام کی چادر پہن لو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا تو محظورات احرام میں سے ایک یہ ہے خوشبو نہیں لگانی چاہیے وا عن عائشہ وان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ حالت احرام میں حاجی نہ تو نکاح کرے گا نہ کسی کا نکاح کرائے گا اور نہ شادی کا پیغام دے گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا انکہ محرموں احرام حالت احرام میں یعنی محرم احرام کی حالت میں آنے والا شخص سے یا احرام باندھنے والا شخص سے نہ نکاح کرے گا اور نہ خود نکاح کرے گا اور نہ اپنی کسی ولیہ کا نکاح کرائے گا ہاں بیٹی ہے بہن ہے اور کوئی ہاں جس کا وہ ولی ہے ہاں جس کا وہ ذمہ دار ہے اس کا وہ نکاح کرائے گا بھی نہیں اور اسی طرح سے شادی کا پیغام بھی نہیں دے گا حالت احرام میں احرام سے فارغ ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے ساری چیزیں حلال ہیں اس مسئلے میں ایک روایت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا شادی کی حالت احرام میں اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے یہ صحیح, صحیح ہے صحیح بخاری کے اندر یہ یا صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے یہ ان کا قول موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین میمون رضی اللہ تعالی عنہ سے حالت احرام میں نکاح کیا شادی کی جبکہ ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خود روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام شریف میں مجھ سے نکاح کیا جبکہ ہم دونوں حلال ہو چکے تھے حلال ہو چکے تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس موقع سے کم عمر تھے چھوٹے تھے اس لیے ان کو سمن میں بات نہیں آ سکی اس لیے اس طرح کا اگر حدیث میں کوئی واقعہ ہو تو جو صاحب معاملہ ہوگا اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی بات سمجھ میں آئی جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں ان کی بھی صحیح ہے صحیح روایت ہے ان کی لیکن جو صاحب معاملہ ہیں ام المن حضرت ممون رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں پر قول معتبر ہوگا اس لیے کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم لوگ حالت احرام میں ہم لوگوں نے شادی کیا ہمارے ہم سے شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حالت احرام میں شا... کیا کہتے شادی نہیں کی بلکہ ہم لوگ حلال ہو چکے تھے حل... یعنی حلال ہو چکے تھے فارغ ہو چکے تھے وان ابھی قطا سوری معلوم کیا ہوا کہ حالت احرام میں شادی کرنا نکاح کرنا یا نکاح کرانا یا شادی کا پیغام دینا یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے محضورات احرام میں سے ہے وعن ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه في قصه صيد الحمارة المحشيه وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه او وكانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه يابى محظورات احرام میں سي ایک چیز ہے یہاں پر ذکر کی گئی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے ولا تقلس و ان تم کہ تم شکار نہ کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو اور اس شکار سے مراد کیا ہے خشکی کا شکار ہے خشکی کا شکار ہے یعنی زمین کا شکار مراد لے لیجئے کیا زمین کا شکار مراد ہے خشکی سے مراد یہ ہے کہ آدمی اب مدینہ سے چلا مکہ حج کرنے کے لیے احرام باندھ لیا اور راستے میں کہیں رکا اور کوئی شکار اس کو مل گیا تو شکار کرنے لگا تو اس طرح سے یہ منع ہے لیکن بحری شکار یعنی مچھلی کا شکار جائز ہے درست ہے حالت احرام میں شخص بحری شکار کر سکتا ہے تو اس اس تعلق سے یہاں پر یہ حدیث ہے کہ ابو قطعہ المثاری رضی اللہ تعالی انہوں اپنے اس لمبے واقعے میں جس میں کہ انہوں نے جنگلی گدھے کا شکار کیا تھا ہمارے وحشی جنگلی گدھے کا شکار کیا تھا ہاں جسے کیا کہا جاتا ہے زیبرا جسے کہا جاتا ہے زیبرا کچھ لوگ اس کا ترجمہ جو ہے وہ نیل گائے کرتے نیل گائے نہیں البقر الوحشی اس کو کہتے ہیں تو ہمارے وحشی ایک ہمار وہ ہوتا ہے وہ گدھا ہوتا ہے جو جسے الحمار الحلی کہتے ہیں گھریلو گدھا اور یہ زیورا جو ہوتا ہے وہ جنگلی گدھا اس کو کہتے ہیں تو اس کا انہوں نے شکار کیا جبکہ وہ حالت احرام میں نہیں تھے حالت احرام میں نہیں تھے نہیں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ سے جو حالت احرام میں سے تھے اصل میں انہوں نے شکار کیا اور شکار کر کے لا کر کے اپنے ان ساتھیوں کو جو حالت احرام میں تھے انہوں نے حرام نہیں باندھا تھا یا حالت احرام میں نہیں تھے تو انہوں نے ایک زیبرا دیکھا تو اس کو دوڑایا اور اس وقت جب وہ اس پر شکار کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کا جو ہے ان کی تلوار یا ان کا ان کی کوئی چیز گر گئی تھی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اٹھا دو ذرا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمالا تیرام میں نے اٹھائیں گی تو بہرحال انہوں نے خود اٹھایا اور اس کو دوڑا کر کے شکار کیا اور ان لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کا گوشت تو ان لوگوں نے کھا تو لیا لیکن بہت پریشان ہوئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اس واقعے کو بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے ان کو جو ہے شکار کرنے کا حکم دیا تھا یا یہ کہ شکار کی طرف تم نے اشارہ کیا تھا ان سے کیا وہ دیکھو شکار ہے کر لو تم حالت حرام میں نہیں ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر تم اس کا بقیہ گوشت بھی کھا سکتے ہو تو حالت احرام میں زمینی شکار یہ منع ہے اور نہ شکار کرنا چاہیے اور نہ ہی شکار کے لیے کسی کو اشارہ کرنا چاہیے اور نہ حکم دینا چاہیے ایسی صورت میں ہاں اس کا گوشت ہے اس کے لیے ان کے لیے درست نہیں ہوگا اگر اشارہ کیا یا کوئی مدد کی اسی طرح سے ایک اور آگے روایت آ رہی ہے کہ وعنی صعب ابن ابن جثامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبرا شکار کر کے اس کا گوشت جو ہے ہدیے میں پیش کیا جب کہ آپ مقام ابوا یا مقام ودان میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو لوٹا دیا لوٹا دیا اور کہا کہ ہم نے اس لیے اس گوشت کو لوٹایا ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں تو یہاں پر دونوں حدیثوں میں ایک جگہ کھانے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ یہاں پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا تو اہل علم نے اس کی یہ تفصیل کی ہے کہ یہاں پر جو ہے اگر کسی نے حاجیوں کے لیے حاجیوں کے لیے شکار کیا ہے تو پھر جو ہے اس کو نہیں لینا چاہیے نہیں کھانا چاہیے اگر کسی نے مدد کیا اشارہ کیا تو بالکل نہیں کھانا چاہیے لیکن اگر جو ہے شکار کرنے والے نے حاجیوں ہی حاجیوں کے لیے کیا تو ایسی صورت میں نہیں کھانا چاہیے جیسا کہ اس میں ہے کہ اس کو جو ہے انہوں نے ان کے لیے شکار کیا تھا اور اگر ایسا نہیں ہے تو کھا لینا چاہیے اور کھا سکتے ہیں اور اب تو آج, کے, آج کل کے حالات میں یہ شاہج و نادر ہی کوئی چیز پیش آئے گی اور اگر کسی نے شکار کر لیا یہ फदिए के بارے میں فدیے کی ایک تفصیل ہے آئے گی آگے اگر کسی نے کوئی या یا زمینی شکار کر لیا تو اس کا है کیا ہے آہ! اس کا فدیا جو, جو وہی جو وہ جانور اس جانور کے برابر فدیا دینا پڑے گا اس کو جس جانور کو اس نے شکار کیا آہ! مثال کے طور پر یہ زیورا کیا ہے تو زیبرے کو دیکھا جائے گا کہ ہاں کس جانور کے کی سائز کا ہے وہ بکرے وغیرہ کے سائز کا ہے یا یہ کہ بڑا ہے گائے کے برابر ہے ہاں تو اس اعتبار سے پھر اس کو قربان کیا جائے گا اور اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے مشابہ کوئی جانور نہیں ہے تو پھر جو ہے دو فیصلہ کرنے والے عادل اشخاص جو ہے اس کی قیمت مقرر کر دیں گے کہ ہاں بھائی اس قیمت کا جو ہے یہ جانور ہے اور وہ قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے گی بات سمجھ میں آ گئی جی وانا عیشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاسق یو قلنا فی والحرم القربو و حد اتو حد اتو العقور متفق نارش یہاں پر ابھی جانوروں کے شکار کی ممانات کے بارے میں حدیث پیش کی گئی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جانوروں کو مستثنا کیا ہے آہ. الگ کر دیا ہے کہ ان جانوروں کو حالت احرام میں بھی مار سکتے ہیں وہ کتنے ہیں پانچ ہیں اور ان کے ان کی طرح سے جتنے بھی جانور ہیں ان کو مار سکتے ہیں ام المومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ قسم کے ایسے جانور ہیں جو کل لہن فواسق یہ کیا ہے فاسق ہے یعنی نقصان پہنچے آنے والے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موزی جانور ہے یا تکلیف دینے والے ایسے جانور ہے ترجمہ بھی یہاں پر انہوں نے موزی کا کیا ہے ایزا پہنچانے والے تکلیف دینے والے یوکتلنا یہ سب پانچ طرح کے جانور جو ہے چاہے ہل میں ہو اور چاہے حرم میں ہو ہل کا مطلب ہرم کے حدود حرم سے باہر اور حرم کا مطلب ہرم کے اندر چاہے ہرم کے اندر ہو یا باہر ہو جہاں بھی ہو ان کو مار دینا چاہیے کون کون سے ہیں ایک تو اقرب ہے اکرم مانے بچھو اور اکرم کی طرح سے جتنے بھی جانور ہیں سانپ ہو گئے اور اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں سانپ ہو گئے گرگٹ ہو گیا اس طرح کے جانوروں کو مار دینا چاہیے مار سکتے ہیں ول خی دا اتو اور چیل کو بھی ایگل چیل کو بھی اگر آدمی مار سکتا ہے اس پر جو ہے کوئی فدیا लागू نہیں ہوگا क्यों اس چیل کو کس لیے کہا یہ بھی تکلیف دیتا ہے یہ دیتی ہے یا چیل بھی جو ہے ہاں، کوئی چیز چھین کے بھاگ جاتی ہے تو اس لیے نقصان دہ ول غرابو اسی طرح سے भी کو بھی مار دینا چاہیے یہ بھی نقصان پہنچاتا ہے ولفاراتو اور چوہے کو بھی اور چوہے, چوہے کے قبیل سے جتنے بھی جانور کلبل آکور اسی طرح سے آه, پاگل کتا کہہ لیجیے کاٹ کھانے والا کتا کاٹنے والا کتا اب کتے میں ساری چیزیں آ جائیں گی کتے کی قبیل سے جتنی بھی ہے بیڑیا لومڑی اسی طرح سے شیر چیتا اور اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں یہ سب کیا ہے شامل ہو جائیں گے تو ان مودی جانوروں کو قتل کر سکتے ہیں حالت احرام میں بھی جی وانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا ہم پم کیا بولتے ہیں اس کو کپنگ کہتے ہیں کپ سے آج کل جو ہے اس کو ہاں جو ہے چھوٹے چھوٹے کپ ہوتے اس کو لگا دیتے ہیں زخم لگا کر کے ہلکا ہلکا تو اس سے گندا خون نکل آتا ہے تو اسے کپنگ کہتے ہیں اور عربی میں حجامہ بولتے ہیں اور ہم اردو زبان میں سینگھی لگوانا یا پچھنا لگوانا بولتے ہیں سینگھی لگوانا اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ پچھلے زبانے میں اس یہ جو یہ گندہ خون نکالتے تھے وہ سینگ استعمال کرتے تھے کسی جان جا گائے کی یا کسی طرح سے سینگ تو سینگ کے دونوں طرف سوراخ کر لیتے ایک پتلا ہوتا ہے سینگ اور دوسرا چوڑا ہوتا ہے تو چوڑے حصے کی طرف وہ ایسے ایسے زخم لگا کر کے کسی دھار دار چیز سے پھر وہ اسی سینگ کو اس پر جمع کر کے اچھی طرح سے پھر وہ اپنے منہ سے کھینچتے تھے آج وہ صورت ہے اب یہ زمانہ دوسرا ہے تو اس طرح سے جو ہے مشین کا لوگ استعمال کرتے ہیں کچھ اس طرح سے اس میں ہوتی ہے کہ اس کو لگا دیتے ہیں تو وہ گندا خون کھینچ لیتی ہے کپ کا ٹائپ کپ ٹائپ, ٹائپ کا ہوتا ہے بہرحال حجامہ بہت اچھا اور عمدہ علاج ہے بہت مفید بہت مفید علاج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب میں میں گیا تو ہر آسمان کے فرشتوں نے فرشتوں نے ہر آسمان کے فرشتوں نے مجھے نصیحت کی کہ میں اپنی امت کو حجامہ کرانے کے بارے میں حکم دو اور یہ علاج ہم لوگ جو ہے میں نے تو ابھی تک نہیں کروایا زندگی گزر رہی بہت, بہت, بہت, بہت اچھا علاج ہے لیکن اب بہت کم لوگ اس کو کرواتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حجامہ لگوایا تو اس کا اس عدیت سے کیا پتا چلا کہ حالت احرام میں حجامہ لگوا سکتے ہیں خون نکلوا سکتے ہیں خون نکل اس طرح سے خون نکل جانے سے آدمی احرام سے باہر نہیں آتا ہے یا احرام میں سے نہیں ہے چونکہ حجامہ لگوانے میں کہیں بال تراشنے کی اور کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی بس صرف کیا ہے ہلکا ہلکا زخم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے ہاں لیکن اگر کسی کو زخم لگ گیا کہیں کچھ ہو گیا اور پٹی باندنی ہے اور بال کٹوانا پڑ گیا وہاں کا تو پھر وہ فدیہ دینا پڑے گا تو بالوم یہ ہوا کہ حالت احرام میں پچھنا لگوا سکتے ہیں وعن کعب بن عجرت رضی اللہ تعالیٰ نے حملتو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقملو يتناثر علی وجہی فقال ما کنتو ارالوجع بلاغ بکا ما ارہ اتجد شاتن قلتو لا یہاں <تصفيق> پر کا حکم بیان کیا جا رہا ہے حج کے حالت حالت احرام میں اگر کوئی محضورات احرام کا ارتقاب کر بیٹھے ہاں محضورات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ ہاں حج کے حالت احرام میں جو پابندیاں ہوتی ہیں ہاں ان کو محدورات احرام کہتے ہیں جیسے بال کاٹنا ناخن کاٹنا خوشبو لگانا ابھی نکاح کی بات ہے یہ اسی طرح سے اور جو چیزیں ہیں تو ان کو محدورات احرام کہا جاتا ہے تو کاب ابن اجرا رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا لے جایا گیا اس حال میں کہ میرے چہرے پر جو ہے جو وہ جھڑ رہی تھی گر رہی تھی یعنی ان کے سر میں اتنی جوئیں پڑ گئی تھیں کہ بالکل ایسے چہرے پر باقاعدہ وہ چلتی پھرتی تھی اور جھڑ رہی تھی اور میں حالت احرام میں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تمہاری یہ حالت ہوگی یعنی جو بہت سختی کے ساتھ اور کیا کہتے بڑی اس کے ساتھ جو ہے ان کو تکلیف دے رہی تھی جس کے سر میں اتنی جوئے پڑ جائیں کہ وہ جھڑ رہی ہوں باقاعدہ گر رہی ہوں خود بخود تو بڑی تکلیف میں تھے تو اب حالت احرام احرام باندھ لیے تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آتا جیدو شاطن ہاں کیا تم بکری تمہارے پاس ہے یعنی جب وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم میں دیا کسی ہاں? کو حکم میں دیا کہ ان کے سر کے پورے بال کیا کرو موڑ دو حالت احرام میں تھے اب حالت احرام میں بال نہیں کاٹنا چاہیے لیکن ضرورت تھی بیماری تھی ہاں? تو مڈوا دیا اب مڈوانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی بکری ہے کریا دینے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلاحیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم تین دن روزہ رکھو یا یہ کہ تم چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ہر مسکین کو آدھا سا دے دینا تو آدھا سا یہ ایک مسکین کا کھانا ہو جاتا ہے آدھا سا کتنا ہوتا ہے سوا کلو یا ڈیڑھ کلو تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ضرورت کے تحت بیماری کے تحت حالت احرام میں احرام کی پابندی کو توڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو فدیا دینا پڑے گا ایک تو یہ ہے کہ آدمی پسدن کوئی حالت احرام میں احرام کی پابندیوں کو توڑتا ہے یاد ہے اس کو جان کر کے ایسا کر رہا ہے تو بڑا گنہ گار ہوگا اس کے اوپر فدیا بھی ہوگی اور گناہ بھی ہوگا اس کے اوپر ایک وہ شخص ہے جو محضورات احرام کا ارتکاب بھول کر کے کر بیٹھتا ہے نہیں پتا تھا بھائی صاحب کی طرح سے اپنا داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور داڑھی کا ایک بال جو ہے ہم نکال لیا یا اسی طرح ایسے ایسے کر رہے تھے نوش لیا ہاں اسی طرح سے کان کی بال آ جاتے ہیں اس طرح سے بال اکڑ لیا یا ناخون پہ ہاتھ لگا ہوا ہے ایسے ایسے کر رہے ہیں اب اس کو نوش دیا لیکن یاد نہیں ہے کہ ہم حالت حیرام میں ہیں تو اگر بھول کر کے کسی نے کیا تو معاف ہے ایک اسی طرح سے معذورات احرام کا احرام کی پابندیوں کو اگر کسی نے یا کسی پابندی کو توڑ دیا کسی ایسے آدمی نے جس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ احرام کی یہ پابندی ہے نہیں معلوم تھا آج کے حکام مسائل نہیں سیکھے تھے اور اکثر لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے نہیں جانتے تو اب اگر نہیں جانتے اور غلطی سے کسی نے کچھ کام کر لیا اس طرح کا تو پھر جو ہے اس کے اوپر کوئی فری ہوگا نہیں کچھ لوگ جو ہے احرام پہن کر کے انڈر گیئر پہن لیتے ہیں हाँ? سوچتے ہیں پہن سکتے ہیں ہاں نہیں معلوم ان کو تو ایسی صورت میں کیا کہتے ہیں معاف ہے ایسی صورت میں معاف ہے لیکن اگر بیماری کی وجہ سے ایسا ہے ضرورت کے تحت ایسا ہے کسی کو کرنا پڑ رہا ہے جیسا کہ ابھی یہاں ذکر بات حضرت کاب نے رضی اللہ تعالیٰ والا جو مسئلہ تھا کہ بہت زیادہ ان کے سر میں جوئے ہے پڑھ چکی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے بال کو مڑوا دیا اور فدیہ دینے کا حکم دیا تو ایسی صورت میں فدیہ دے سکتے اور فدیہ میں پرانے قریب میں ہے امن خان کو مریبن اوبی اظہم ففیدیتمن سیامن اوسد اونس ففیدیتمن سیامن او اوسدا قتل اونس ہوں کہ فدیا کیا ہے اس کا تین روزے ہاں یا ہاں یا چھ مسکینوں کھانا کھلانا یا او نسک یا قربانی دینا یا بکری زبا کرنا تو یہ تین اختیار ہیں آدمی یہ, یہ یہ جو کرے تینوں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے تو اس طرح سے یہاں پر فدیہ کا بیان ہوا تو فدیہ کے فدیا یا مضدورات احرام کا ارتکاب جو کرنے والے ہیں یا جن سے ہو جاتا ہے ان کی کتنی حالتیں ہیں تین کتنی تین حالت ایک حالت ہے بلکہ چار کہہ لیجئے ایک حالت تو ہے بھولنے کی کسی نے بھول, بھول کر کے کوئی اس طرح کا اس طرح کی غلطی کر لی تو معاف ہے ایک دوسری حالت یہ ہے کہ کسی نے کسی کو معلوم نہیں تھا مسئلہ معلوم نہیں تھا اس نے ایسا کر لیا تو بھی معاف ہے تیسرا وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر کے قصدن ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر گناہ بھی ہوگا اور فدیا بھی ہوگا اور چوتھی قسم کن لوگوں کی ہے جو مجبوری کی صورت ہے بیماری کی صورت ہے ہاں میں اس لیے جان بوجھ کر کے مضورات حرام کا جو ارتکاب کرتے ہیں آج کل جو ہے لا معاف فرمائے سب کو کہ جو لوگ جو ہے بغیر تصریح کے ہوتے ہیں وہ احرام کی نیت کر کے لبیک پکار کر کے اور سرے ہوئے کپڑے پہن کر کے نکل جاتے ہیں ہاں میقات پار کر لیتے ہیں مکہ پہنچ جاتے ہیں پھر آگے چل کر کے بدلتے ہیں تو یہ سب ساری چیزیں اس میں شامل ہوگی قصدن کرنے میں قصدن کرنے میں جی وعن نبي هريت رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبل وإنما أحل أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعده فلا ينفر صيدها ولا ولاخلا شوکا ولا ال منشن ومن قطی قطع فقال عباس الخر یا رسول اللہ في قبورنا فبور فقال الخر متفقن یہاں حرم کی حرمت اور اس کی عزت اور احترام کے بارے میں حدیث پیش کی جا رہی ہے ابو رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب مکہ فتح ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے مکہ کو فتح کر دیا ہاں کس سن میں مکہ فتح ہوا سن آٹھ ہجری میں آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کے بابین اور اللہ کی تعریف بیان کی اور اس کی حمد و ثنا بیان کی پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھی کو روک لیا تھا ہاتھی کے لشکر جو ابراہ کا تھا اس کو مکہ سے روک لیا یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کی حرمت کو باقی رکھا اور اس مکہ پر اپنے رسول اور مومنین کو غالب کر دیا فتح مکہ کے وقت اللہ اللہ تعالیٰ نے غالب کیا یعنی مکہ پر غیروں کا تسلط تھا اس اعتبار سے مکہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو غلبہ ہوا یا فتح نصیب ہوئی کہہ لیجئے۔ اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین کو فتح نصیب فرمائی ہاں وہ ان اور بے شک اس مکے میں مکے میں لڑائی جھگڑا مجھ سے پہلے یا قتال کہہ لیجئے ہاں لم تحل کا قبلی مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس مکہ کو حلال نہیں کیا گیا حلال نہیں کیا گیا کیا مطلب کہ مکہ کے اندر آپ حالت احرام میں نہیں بھی ہیں عام کپڑے میں ہیں حلال ہیں ہاں تب بھی آپ حدود حرم کے اندر موجود کسی شکار کا شکار نہیں کر سکتے نہ خود اگنے والے پودوں کو اکھاڑ سکتے ہیں نہ کاٹوں کو اکھاڑ سکتے ہیں حرمت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میرے لیے مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا یعنی یہاں پر قتال کو کسی کے لیے حلال نہیں قرار دیا گیا اور میرے لیے بس دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ دی. کہ جس وقت کافروں پر غلبہ حاصل کرنا ہے کیونکہ مکہ میں ہاں فاتحانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جو ہے ہتھیار جنگ کے ہتھیار لے کر کے اور فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے حلال کیا گیا اور پھر آپ نے قیامت تک کے لیے بیان فرمایا کہ وہ انہا لن تمبادی اب میرے بات کسی کے لیے مکہ کے اندر جنگ اور قتال حلال نہیں لہذا فلاف حدود حرم کے اندر موجود شکار کو بھگایا نہیں جائے گا حدود حرم کے اندر یہ نہیں نفر یعنی کیا مطلب ہے شکار کو یہ نہیں کہ حدود حرم یہ ہے یہ باؤنڈری حرم کی یہاں شکار موجود ہے کبوتر بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کو اڑا دیا کیوں اڑا دیا تاکہ یہاں سے جا کر وہاں بیٹھ جائے شکار کر لو یہ بھی منع ہے اندر تو منا ہی ہے اس کو بھگایا بھی نہیں جائے گا کہ کوئی ہرن یا کوئی اسی طرح سے زیبرا کوئی اس طرح کا شکار جو ہے خرگوش وغیرہ ہے حدود حرم کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو بگائے تاکہ باہر چلا جائے تو شکار کر لے اتنی حرمت ہے حرم کی اور اس کے کانٹوں کو بھی اور خود رو پودوں کو خود رو پودوں سمجھتے ہیں یعنی خود سے جو گھاس پھوس اور کانٹے اگاتے ہیں ان کو بھی نہیں کاٹا جائے گا یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ پودے ان پودوں کو کاٹ کر سکتے ہیں قلم کر سکتے ہیں اس میں ترتیب تہذیب کر سکتے ہیں جن پودوں کو لگایا جاتا ہے ہاں جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کیا مکہ کے اندر جو ہے پودے جو لگائے جاتے ہیں ان کی ڈیکوریشن کی جاتی رہتی ہے ہاں ان کو جو ہے کاٹ چھانٹ کی جاتی رہتی ہے ہاں پھول وغیرہ یہ پھول کے پودے اور اس طرح کے لگائے جاتے ہیں پھول پودے لگائے جاتے ہیں تو کاٹ چھٹ چلتی رہتی ہے تو یہ مراد نہیں ہے جو خود سے از خود قدرتی طور پر جو اگائے ہیں کانٹے یا اس طرح کی گھاس پھوس اور دوسری چیزیں ہاں اگنے والی تو ان کو نہیں اکھارنا چاہیے اور اسی طرح سے حدود حرم میں کوئی چیز گری ہوئی ہو تو اس کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے ہاں اس کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے مگر اس شخص کے لیے اٹھانا جائز ہے جو اس کا اعلان کرنے والا ہو کہ کسی کو کوئی چیز مل گئی اس نے اٹھا لیا اس نیت سے کہ ہم بھائی اس کا اعلان کریں گے اور اعلان کرنا معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی ذمہ داری آج تو حرم کے اندر مکہ میں اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ بنا رکھا ہے کیبنیں بنا رکھی ہیں اور جگہ مقرر کر رکھی ہیں کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے پرس ہے کاما ہے اس طرح کی چیز پاسپورٹ وغیرہ ہے ہاں کوئی سامان ہی ہے تو وہاں پر جو ہے جمع کر دیتے ہیں جہاں گمشدہ چیزیں جمع کی جاتی ہیں پھر وہاں سے لوگ پتا کر کے اپنا لے لیتے ہیں تو اگر کسی نے اس لیے سے اٹھا دیا کہ بھائی کسی کا پیسہ گر گیا ہے یا کسی کا کاما گر گیا ہے اب اگر سوچ رہا ہے آدمی نہیں اٹھائے گا تو ہو سکتا ہے کسی غلط ہاتھ میں لگ جائے ہاں تو وہ اٹھا کر کے اس کے گمشدہ چیزوں کی جگہوں پر پہنچا دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بہتر ہے افضل ہے ایسا کر سکتے ہیں ہاں کیوں اس لیے کہ لوگوں کے سامان کی حفاظت مقصود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا اسی طرح سے اگر ومن قتل لہو قطع اور اگر حدود حرم میں حدود حرم میں اگر کسی کے آدمی کو قتل کر دیا جائے تو پھر اسے دو اختیار دیا جائے گا کون سے دو اختیار ہوں گے اس کے لیے ایک یا تو وہ قساس لے لے اور یا تو پھر یا تو پھر وہ فدیہ قبول کر لے ہاں سمجھتے ہیں کہ سو اوپ جس کا فدیہ ہوتا ہے قساس کے بدلے تو یہ دو اختیار دیا گیا ہے ہاں لیکن از خود وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ الل ازخر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا یوخ تلا کہ اس کی گھاس پھوس اور ان پودوں کو خد و پودوں کو نہیں اکھاڑا جائے گا نہیں کاٹا جائے گا تو حضرت عبداللہ اب نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اذ خیر گھاس کے کہ آپ آپ نے فرمایا کہ کوئی پودا کچھ نہیں کھڑا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی عباط رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادخر نام, نامی گھاس کی کو کاٹنے کی اجازت ہم کو دے دیجیے کہ ہم, ہم, ہم اہل مکہ ہیں مکہ والے ہیں اور مکہ والے جو ہے اس اذ خیر گھاس کو جو ہے اپنے استعمال میں لے آتے ہیں اپنے استعمال میں لے آتے ہیں چوڑے چوڑے پتے کی یہ ازخر گھاس غ... ہوتی ہے گھاس ہاں کہہ لیجی؟ کہ لیجیے پودا کہہ لیجیے گھاس کیا پودا گھاس ہوتا... آ... سے ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ پتلی پتلی وہ گھاس ہاں پودا کہہ لیجیے تو یہ ادخر نامی پودا جو ہے اس کو کاٹنے کی اجازت دیجیے چوڑے چوڑے پتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اپنے آ... دفن کرنے کے لیے قبر میں اس کو استعمال کرتے ہیں दफन کرنے کے लिए قبر میں استعمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ گیلی مٹی وغیرہ لگا کر کے یا اس, اس نامی گھاس کو رکھ کر کے اوپر سے مٹی یہ رکھ دیتے رہے ہوں گیلی مٹی اس سے لگا دیتے رہے ہوں تو استعمال کرتے تھے اس کو بہرحال اور اسی طرح سے کہ گھروں کے استعمال میں بھی اس کو لے آتے تھے گھر کیسے مثال کے طور پر گھر के گھر کی چھت پہ استعمال کرتے رہے اس کو چھت میں کہ چوڑے چوڑے پتے کی یہ گھاس جیسے اپنے ہاں جو ہے کٹیا ٹائپ کی بناتے ہیں لوگ تو اس میں اس کو استعمال کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت چاہی کہ اس چیز کے لیے اجازت دے دیجئے آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ہاں ہاں تم اور پودوں کو نہ کاٹو لیکن اسخر کو کاٹ سکتے ہو تو یہاں پر حرم کے حرمت کے تعلق سے یہ حدیث ہے ایک حدیث دو حدیثیں اور چھوٹی چھوٹی ہیں اس کو سن لیجیے وقت ختم ہو رہا ہے وہ ان عبد الله ابن زید ابن آسمن ندی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکتا ورم تدین ابراہیم مکتہ انی داوتفی سایہ و مدیہ باد ابراہیم الکتا متفق یہاں مکہ کی حرمت کے بارے میں حدود حرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا حرم کی حرمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے مکہ کو محترم قرار دیا حرمت والا شہر بنایا اور مکہ والوں کے لئے برکت کی دعا بھی فرمائی ودعائے اہلها اور مکہ والوں کے لیے ورزق الا لهم من الثمرات من امننا منهم بالله واليوم من الاخر اس طرح سے قران میں اور ساری دعائیں موجود ہیں وہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میں بھی مدینے کو حرم قرار دے رہا ہوں مکہ کو حرم کس نے قرار دیا محترم ابراہیم علیہ السلام نے اور یہ لا کے حکم سے اور میں مدینے کو بھی حرم قرار دے رہا ہوں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اسی طرح اسی وجہ سے دوسری حدیثوں میں تفصیل ہے کہ آئر اور سور پہاڑی کے درمیان آئر اور سور پہاڑی اور لابتا دو لابتا ہیں یعنی وہ کیا کہتے ہیں پتریلی زمین کو لابتا کہتے ہیں رالبن تو دونوں لابتا اور آئر اور سور پہاڑی کے درمیان جو جگہ ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کر دی جیسے مکہ کا کی حد مقرر ہے کہ یہ حدود حرم ہے اسی طرح سے مدینہ کے اندر بھی حدود حرم ہے تو مکہ کا جو حکم ہے کیا ہاں وہاں بھی حدود حرم میں شکار نہیں کر سکتے اسی طرح سے مدینہ کی جو حدود حرم ہے ہاں وہاں بھی شکار مدینہ کے بھی جو حدودہرام ہیں وہاں بھی شکار نہیں کر سکتے ہیں نہ پودے خود سے اگنے والے قدرتی طور پر پودوں اور گھاس پھوس اور پیڑوں کو نہیں کاٹ سکتے اور فِي اے اللہ ہاں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اور میں نے مدینہ کی کے سا کے بارے میں اور مد کے بارے میں میں نے برکت کی دعا فرمائی ہے اسی طرح سے جیسے ابراہیم علیہ السلام وسلام نے ہاں مکہ والوں کے دعا فرمائی تھی ہاں بلکہ حدیث میں ہے دوسری حدیث میں ہے کہ اس سے ڈبل کی میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالی سے ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ میں دعا کی مدینے میں اس سے دگنی برکت کی میں دعا کر رہا ہوں تو مد اور کا لفظ یعنی کہ اے اللہ مدینے کے ناپتل کے پیمانوں میں تو برکت عطا فرما مدینے کے اندر اسی وجہ سے آج بھی لوگوں کا تجربہ ہے اور ہم لوگوں نے بھی تجربہ کیا کہ مدینے میں بڑی سستی چیزیں مل جاتی ہیں اور گزر بسر بہت آرام سے ہو جاتا ہے آج بھی جو لوگ مدینے والے ہیں ان کو یہ برکت حاصل ہے ان کو یہ برکت مل رہی ہے آج بھی تو اس طرح سے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کچھ خاص طبقے کے لوگ مدینہ کو حرم مانتے ہی نہیں مکہ میں جیسے حرم ہے حدود حرم ہے وہ اس کو حدود حرم مانتے ہی نہیں کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایسے ہی مدینے کی فضیلت میں ایسا فرما دیا وہ حدود حرم کو نہیں مانتے جبکہ حدیث موجود ہے متفق علی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث المدین مابئی نئے سور آئر اور سور کے پہاڑ کے درمیان جتنی جگہ ہے ہاں یہ اس کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ حرم ہے وہ کیا ہے حرم ہے شمال میں دیکھیے تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ آئر نامی پہاڑ جو ہے یہ مدینہ طیبہ کے جنوب میں ایک مشہور معروف پہاڑ کا نام ہے مدینہ طیبہ کے کس طرف جنوب میں جدھر یعنی مکہ کی سائیڈ میں اور سور پہاڑ کدھر ہے یہ شمال میں بہت پہاڑ کی طرف اور دو لفظ اور استعمال کیا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لابطہ لابتا دونوں لابتا کے درمیان اور لابتا کس کو کہتے ہیں لابتا ہر ہرا وبرا واب بتایا ہے اس میں کہ دونوں یہ مشرق اور مغرب میں ہیں آئر اور فور کدھر ہیں ایر جنوب میں اور فور شمال میں اور یہ تو شمال جنوب کی تحدید ہو گئی اور لاپتا دو لابتا ہیں مشرق اور مغرب دونوں کے درمیان تو گویا کے لاکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف مدینے کو بھی حرم قرار دیا آج بھی وہ حدود حرم ہے تو کچھ لوگ جو اس کو حرم نہیں مانتے ہیں جب کہ حدیث سے ثابت ہے اور ماننا چاہیے اور مدینہ وغیرہ کی بہت ساری اور فضیلتیں ہیں اس کا بیان یہاں پر نہیں ہو رہا ہے یہاں تک ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وعلا ربینا محمد امال عالیہ اسحابی اجمعین اگلے درس میں حج ادا کرنے کی جو صفت ہے وہ بیان کی جائے گی ان اللہ تبارک تعالیٰ